کل بھی تو کیا تھا کہاں سے پھل مفرد و کلی مفرد یا تو ہوگا مفرد یا ہوگا کلی یا ہوگا جزئی کلی کیا ہے اللہ دی لایمنا نفس تصوری مفہومی جس کے مفہوم کا نفس تصور مانع نہ ہو لا یمنا مانع نہ ہو انب کو عشرکاتی فی اس میں شرکت کو اس میں شرکت کے واقع ہونے کو مانع نہ ہو کلی وہ ہے کہ جس کا نفس جس کے مفہوم کا محض تصور ہی اس میں شرکت کے وقوع کو ماننے نہ ہو مطلب کہ اس میں شرکت ہو سکتی ہو یہ نہ ہو کہ اس کا تصور کرتے ہی بندے کے دماغ میں یہ پیدا ہو کہ اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا ایسا تصور نہ پیدا ہو کل انسان جیسے کہ انسان ہے اب انسان وہ تمام درفرات عمر وقت سب کو شامل ہے لفظ انسان کا تصور غیر کے شرکت کو غیر کے شریک ہونے کو مانے نہیں ہے وہ اما جزگی یا پھر کلی جزئی ہوگی یا پھر مفرد کیا ہوگا جزئی کلی ہوگی ہوگا یا پھر کیا ہوگا دلد. مفرد جزئی ودی یم نعو نفس و تصوری مفہومی جس کے مفہوم کا نفس تصور ہی معنے ہو انوکول شرکاتی فی ہی اس میں شراکت کے واقع ہونے کو یعنی کہ اس لفظ کا ہم معنی پہ اگر غور ہی کریں گے تو غور کرتے ہی فوراً یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ اس سے وہی ایک ہی بندہ مراد ہے دوسرا فرد مراد نہیں کا ضعید جس طرح کے زید لفظ زید ہم بولیں گے تو زید کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہوگا والکلیو انما ذاتیون اور کلی یا تو کلی ذاتی ہوگی کلی ذاتی کسے کہتے ہیں وہ ولدیت قلو تحت حقیقتی جزوی ہی جو اپنی جزئیات کی حقیقت کے تحت داخل ہو جو اپنی جزئیات یاد کی کے تحت داخل ہو کل حیوان کس طرح کے لفظ حیوان ہے بن نسبتی ارلانسان والفرس انسان اور فرس ان دونوں کے تحت داخل ہے لفظ حیوان انسان بھی حیوان ہے اور فرس بھی حیوان ہے انسان حیاوان ناطق ہے اور فرس حیاوان شاہق ہے شاہق ٹھیک ہے وہ انماں عرضی اور کلی یا عرضی ہوگی یا ذاتی ہوگی یا عرضی ہوگی وہ کیا ہے وہ اللہ دی خ ہی وہ ہے جو اس کے خلاف ہو پہلی ہم نے کلی ذاتی کیا پڑی ہے کہ داخل ہو اب یہ داخل نہ ہو داخل نہ ہو جیسے زاہق اب انسان کی حقیقت تو زاہق نہیں ہے نا انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطے ہونا تو ظاہر ہونا یہ انسان کی حقیقت نہیں بلکہ انسان کا عرض ہے عرض نہیں ہے نہیں یہ انسان کا عرض ہے یہ کلی عرضی کہ یہ چیز ظاہر ہنسی انسان پر تاری ہوتی ہے انسی انسان پر کبھی نہیں بھی ہوتی کبھی موڈ خراب بھی ہوتا ہے. موڈ موٹ کی گات یہ کلی عرضی ہے زور کے بعد پھر آئیں پھر آپ کو پڑھاتے ہیں ابھی آزان ہو گئی ہے